وہ عجیب صبح بہار تھی کہ شہر سے نوح گری رہی <up> <warned> <layered> وہ عجیب <fading> صبح بہار تھی نوح گری رہی میری بستیاں تھی دھواں دھواں میرے گھر میں آگ بھری رہی میرے راستے تھے لہو لہو میرا قریہ قریہ فگار تھا یہ کفے ہوا پہ زمین تھی وہ فلک کے مشت غبار تھا کئی آبشار سے جسم تھے کئی آبشار سے جسم تھے کہ جو قطرہ قطرہ پگل گئے کئی آبشار سے جسم تھے کہ جو قطرہ قطرہ پگل گئے کئی خوش جمال تلسم تھے جنہیں گرد باد نگل گئے کوئی خواب نو کے سنا پہ تھا کوئی آرزو تہ سنگ تھی کوئی پھول آبلا آبلا کوئی شاخ مرتد رنگ تھی کئی لاپتہ میری لوبتیں جو کسی طرف کی نہ ہو سکیں आ, आ, جو نہ آنے والوں کے ساتھ تھیں جو نہ جانے والوں کو رو سکیں کہیں تارے ساتھ سے کٹ گئی کسی متر با کی رگے گلو میں آتشی میں وہ زہر تھا کہ تڑخ گئے قدو سبو کوئی نئے نواز تھا دمب خود کہ نفس سے حدت جان گئی آہا. کوئی سلبزانو تھا بار کہ صدائے دوست کہاں گئی کہیں نغمگی, کہی نغمگی میں وہ بین تھے کہیں نغمگی میں وہ بین تھے کہ سما تو انہیں سنے نہیں کہیں گونجتے تھے وہ مرسی انیس نے بھی کہے کہیں نغمگی میں وہ بین تھے کہ سما تو انہیں سنے نہیں کہیں گونجتے تھے وہ مرسی کہ انیس نے بھی کہے نہیں یہ جو سنگریزوں کے ڈھیر ہیں یہاں موتیوں کی دکان تھی یہ جو سنگریزوں کے ڈھیر ہیں یہاں موتیوں کی دکان تھی یہ جو سائےبان دھویں گے ہیں یہاں بادلوں کی اڑان تھی یہ جو صاحبان دھوئے گئے ہیں یہاں بادلوں کی اڑان تھی جہاں روشنی ہے کھنڈر کھنڈر یہاں کمکموں سے جوان تھے جہاں روشنی ہے کھنڈر کھنڈر یہاں کمکموں سے جوان تھے جہاں چونٹیاں ہوئیں خیمہ زن وہاں جگنوؤں کے مکان تھے جہاں جوشنی ہے کھنڈر کھنڈر یہاں کمکموں سے جوان تھے یہاں چونٹیاں ہوئی خیمہ زن وہاں جگنوؤں کے مکان تھے کہیں آپ گینا خیال کا کہ جو کرب ضبط سے چور تھا کہیں آپ گینا خیال کا کہ جو کرب ضبط سے چور تھا کہیں آئی نہ کسی یاد کا جو اکثر یار سے دور تھا کہیں آئی نہ کسی یاد کا جو اکثر یاد سے دور تھا, بس بس بس تھا, تھا میرے بسملوں کی خناہتے میرے بسملوں کی ہیں جو بڑھائے ظلم کے حوصلے احب احب میرے آہوں کا چکیدہ خوں جو شکاریوں کو سراغ دے میرے عدلگاہوں کی مسلحت میرے قاتلوں کی وکیل ہے میری کاہوں کی منزلت میری بزدلی کی دلیل ہے میرے عدل میری عدلگاہوں کی مصلحت میرے قاتلوں کی وکیل ہے میری خانقاہوں کی منزلت میری بزدلی کی دلیل ہے میرے اہل حرف و سخن سرا جو گداگروں میں بدل گئے میرے ہم سفیر تھے ہیلا جو کسی اور سمبھ نکل گئے میرے اہل حرف و سخن سرا جو گداگروں میں بدل گئے میرے ہم سفیر تھے ہیلجو کسی اور سمت نکل گئے کئی کی چال میں مجھے کرگسوں کا چلن لگا کئی فاختاوں کی چال میں مجھے کرگسوں کا چلن لگا کئی چاند بھی تھے سیاہ روح کئی سورجوں کو گہن لگا کوئی تاجر حسب و نصب کوئی دی فروش قدیم ہے یہاں کفش بر بھی امام ہے یہاں ناد خاں بھی کلیم ہے آہ آہ آہ کوئی فکر مند قلعہ کا کوئی دعو دار قبا کا ہے آہ وہی اہل دل بھی ہیں زیب تن جو لباس اہل ریا کا ہے آہ وہی آہ آہ اہل دل بھی ہیں زیب تن جو لباس اہل ریا کا ہے میرے پاس باں میرے نقب اوہ میرے پاس ماں میرے نکھوں میرا ملک ملک مل کے یتیم ہے میرا دیس امیر سپاہ کا میرا شہر مال غنیمت واہ میرے پاس میرے نکھوں سن میرا ملک مل کے یتیم ہے میرا دیس امیر سپاہ کا میرا شہر مال غریم جو روش ہے صاحب تخت کی سو مصاحبوں کا طریق ہے آ. یہاں کوت وال بھی دست شب یہاں شیخ بھی فریق ہے آ, آ. یہاں سب کے نرف جدا جدا, جدا آ, آ, آ، آ, آ, یہاں سب, سب کے نرف جدا جدا اسے مول لو اسے تول دو یہاں سب کے جو جدا جدا اسے مول لو اسے تول دو جو طلب کرے کوئی خون بہا تو دہن خزانے کا کھول دو طلب کوئی خون بہا تو دہن خزانے کا کھول دو مگر ایسے ایسے غنی بھی تھے اسی قید زار دمشق میں مگر ایسے ایسے غنی بھی تھے اسی قہدرار دمشق میں جنہیں کوے یار عزیز تھا جو کھڑے تھے مقتل عشق میں جنہیں کوہ یار عزیز تھا جو کھڑے تھے مقتل عشق میں کوئی بانگ پن میں تھکوہ کن تو جنوں میں قیصا تھا کوئی کوئی بانگ پن میں تھکوہ کن تو جنوں میں قیسہ تھا کوئی جو سراہیاں لیے جسم کی میں ناب خوں سے بھری ہوئی جو سرامیہ لیے جسم کی میں ناب خون سے بھری ہوئی تھے سلا بلب کے پیو پیو یہ سبی لہل صفا کی ہے یہ نشید نوش بدن کرو یہ کشید تاق وفا کی ہے جو تھے سلاح بلب کے پیو پیو یہ سبھی لہل صفا کی ہے یہ نشید نوشے بدن کرو یہ کشید تاق وفا کی ہے کوئی تشن لب ہی نہ تھا یہاں کوئی تشن لب ہی نہ تھا یہاں جو پکارتا کہ ادھر ادھر کوئی تشن لب ہی نہ تھا یہاں جو پکارتا ادھر ادھر سبھی مفت بر سے تماجوی کوئی میں کوئی بام پر کوئی بزم کوئی بام پر سبھی بے حسی کے خمار میں سبھی اپنے حال میں مست تھے سبھی رہے ادم مگر اپنے زوم میں 200... दव رہ दे दे तर... اپنے زوم میں ہست تھے سو لہو کے جام اڈیل کر میرے جاں فروش چلے گئے سو لہو کے جام اڈیل کر میرے جاں فروش چلے گئے وہ سکوت تھا سرے میں وہ خمبوش چلے گئے سکوت تھا سرے میں کہ وہ خمب دوش چلے گئے کوئی محبتوں میں رسن بپا کو میں رسن بپا کوئی مختلف میں دریدہ تن نہ کسی کے ہاتھ میں شاخ نئے نہ کسی کے لب پہ گلے سخن نہ کسی کے ہاتھ میں شاخ نئے نہ کسی کے لب پہ گلے سخن اسی سے شب ہجر میں یوں ایک عمر گزر گئی کبھی روزِ وصل بھی دیکھتے یہ جو آرزو تھی سب مر گئی یہاں روز حشر بپا ہوئے پہ کوئی بھی روزِ جزا نہیں یہاں زندگی بھی عذاب ہے یہاں موت میں بھی شفا